بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم میرے محترم ساتھیو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سرزمین جہاد وزیرستان میں آپ حضرات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالی آپ حضرات کے آنے کو آپ حضرات کے رہنے کو اور آپ حضرات کے قربانیوں کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کی بیداری کے لیے ان قربانیوں کو سبب اور ذریعہ بنائے میرے دوستو اس زمانے میں جہاد کے میدان میں آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے جہاد کے میدان میں آ کر اللہ کے دین کی خدمت کرنا اور قربانی کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے یہ اللہ تعالی ہر کسی کو نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اسے ہی جہاد کے میدان میں لے کر آتا ہے قال اللہ تعالیٰ ان اللہ کا مرسوس صورت الصف کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مجاہدین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی مجاہدین کو پسند کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالی مجاہدین کو پسند نہ کرتے تو مجھے اور آپ کو یہاں نہ لاتا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح ہم محبت کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کس طرح ہوتا ہے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کے اظہار جو ہے ہر طریقے سے لوگ کرتے ہیں لیکن شرعی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے دوستی کریں اور اللہ کے لیے دشمنی کریں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ سات آدمیوں کو اللہ تعالی آرش کے نیچے قیامت کے دن جگہ دے گا جب کہ بہت سخت گرمی ہوگی اور گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک نیزے کے برابر سورج ہوگا ایک نیزے کے برابر نزدیک جس طرح یہ پنکھا آپ کے سامنے لگا ہوا ہے اتنا نزدیک سورج ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو آرش کے نیچے جگہ دیں گے ان میں دو وہ لوگ ہیں استمع آ وتفرق ہی کہ وہ اللہ کے لیے ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں یعنی آپ ہماری اس جماعت کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے اللہ کے لیے آپ اس جماعت میں آئے ہیں لیکن اگر خدا نہ نخواستہ یہ جماعت سیانت کرے خدا نہ نخواستہ یہ جماعت اپنے عقیدے سے منحرک ہو جائے اور خدا نہ نخواستہ اللہ حفاظت فرمائے اگر یہ جماعت جہاد کرنا چھوڑ دے تو ہمارا تعلق خود بخود ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ہم نے اس جماعت کو اختیار کیا ہے جہاد کے خاطر ہم نے اس جماعت کو اختیار کیا ہے اللہ کی خاطر اگر یہ جماعت اس مقصد سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر ہمارا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہمیں دوستی کرنی چاہیے اور اللہ کے لیے ہمیں دشمنی کرنی چاہیے ہم اگر کسی شخص سے دوستی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے اور اگر ہم کسی شخص سے دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے یہ صورت المجادلہ کی آخری آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ جلجل الح یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے یعنی جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ریو میں آخرت اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص کبھی بھی اسلام دشمنوں کے ساتھ اور دشمنان خدا کے ساتھ کبھی بھی وہ دوستی نہیں کر جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر سمجھتا ہوں اور صحابہ کرام کو برحق سمجھتا ہوں وہ شخص کبھی بھی امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی بھی کرزئی کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی بھی, بھی زردالو یا غلانی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا الحمد تو غلانی مر گیا ختم اب دوسرا ایک شیطان آنے والا انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا مظلوموں کی بدوا ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے اور یہ لوگ رکھوا ہوں گے زلیل ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو ہم اوباما اور بش کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا عما یخیر اندہ دینا اور نابینا برابر نہیں ولف ظلم و نور تاریخی اور روشنی برابر نہیں ولف ذل الحرور اور سایہ اور دھوک برابر نہیں وما یقیا الاموات مردے اور زندے برابر نہیں تو اللہ تعالی کے ساتھ محبت اور اباما کے ساتھ محبت یہ دونوں جمع نہیں ہو جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی بھی امریکہ کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا اور جو شخص اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی بھی زرداری سے محبت نہیں کر سکتا اور جو شخص اللہ کی تیریت کو برحق سمجھتا ہے وہ کبھی بھی قرضے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ٹھیک ہے سیاح میں بہت زیادہ جہاد کیا ٹھیک ہے رفانی نے بہت زیادہ جہاد کیا ٹھیک ہے ارسلام خان رحمانی جو چند دنوں پہلے مرا ہے اس نے بھی بہت زیادہ جہاز کیا لیکن انہوں نے اس عقیدے پر عمل نہیں کیا یہ مسلمانوں کا بنیادی اور آسان عقیدہ ہے کہ اللہ کی خاطر دوستی کرو اور اللہ کے خاطر دشمنی کرو اللہ جل جلال قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ایمان والے لوگ جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے وَلَوْ ہم سیاب رپانی کی بات کرتے ہیں نہیں اللہ تارا فرماتا ہے اگر کہ ان کے باپ کیوں نہ ہونا؟ اگر اگرچہ میرا والد اور آپ کا والد کیوں نہ اگر وہ کمیونسٹوں کے ساتھ ملا ہوا ہے قرضے والوں کے ساتھ ملا ہوا ہے زرداری والوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی محبت نہیں ہو سکتی اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو آپ مسلمان نہیں. استعید بالله یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولیاء في استحق الكفر على الايمان اگر آپ کے والد اور آپ کے بھائی اپ کے والد اور آپ کے بھائی اگر کفر کو اسلام کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں حکومتی لشکروں کے ساتھ وہ مل کر مجاہدین کے خلاف لڑتے ہیں اور اپ ان سے محبت کرتے ہیں تو اپ مسلمان نہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تم میں سے جو شک سے محبت کرے گا کفار سے محبت کرے گا اور کفر کو اسلام پر ترجیح دینے والوں سے محبت کرے گا اللہ صالح کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہیں اور اللہ صالح نے سورة المائدہ کی اکانوے آیت میں آیت میں یہ فرمایا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ تم میں سے جو یہود و تارا کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بھی یہودی اور نثرانی ہوگا امام تبری رحمہ اللہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ یہ بہت بڑے بڑے علما ہیں یہ سب یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص کفار سے دوستی کرے گا کفار سے محبت کرے گا اور اس دوستی اور محبت کے نتیجے میں اسلام کو نقصان پہنچے وہ کافر ہے وہ یہودی ہے اور وہ نفسرانی یہودیوں کے ساتھ جو اسلام کے خلاف اتفاق کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے یہودیوں کے سخت میں شامل ہوتا ہے وہ بھی یہودی یہودی ہونے کے لیے اس کا نام جارج کچھ ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے اس کا نام سید عبدالکریم ہو ہو سکتا ہے اس کا نام سید عبد الشکر ہو ہو سکتا ہے اس کا نام سید عبد القدس اور سیاح شیخ القرآن ہے شیخ الحدیث ہے، آج کے زمانے کے جو فضل الرحمان ہے جمیت علماء اسلام کو جو بڑا ہے آپ میں سے بات ساتھی اگر ناراض ہوتے ہیں تو اس کی چھپروا نہیں یہ زرداری کے ساتھ ملا ہوا ایک مولوی ہے اور ان مولویوں نے اسلام کے ساتھ کہنا چاہیے فضل الرحمان یہ پاکستان کا سیاح ہے سمیع الحق یہ پاکستان کا ربانی ہے مسود اظہر یہ پاکستان کا مشہور مشہور ہے ان سب نے الولاب البا اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کے عقیدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ان لوگوں نے کفار کے ساتھ دوستی کی ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کو انہوں نے مورچہ بنایا ہے ان کے بیانات ٹی وی میں اور ریڈیو میں اور اخبارات میں آتے ہیں کہ پاکستان میں دیہات جائز نہیں ہے. آپ حضرات نے اگر یہ سب چیزیں دیکھی ہیں تو الحمد للہ بذرا باخبر ہے لیکن اگر آپ باخبر نہیں ہیں تو آپ کو باخبر رہنا چاہیے مسلمان غافل نہیں ہوتا ہے مسلمان کو باخبر رہنا چاہیے اور اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون جہاد کا مخالف ہے اور کون جہاد کا موافق ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ کہہ کر مچھر کے خلاف جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں مہنگائی کے خلاف جہاد کی باتیں کرتے ہیں اور پارلیمنٹ میں سیٹ اور کرتے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو غالم بلوچ کرنا اور ایک دوسرے کو بری باتیں کرنے کو جہاد کہتے ہیں یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں ان انتخابات میں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو وہ جہاد کہتے ہیں جہاد تو اللہ کے رسول کا عمل ہے جہاد تو اللہ کے بندوں کا عمل ہے وہ کفار کے خلاف لڑائی کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور پارلیمنٹ کی کرسیوں کے خاطر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا مچھر کے خلاف آواز اٹھانا یہ جہاد نہیں ہے. مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یہ نیک کام ہو سکتا ہے لیکن یہ جہاد نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز جہاد ہے؟ نہیں نماز نیک کام ہے جہاد نہیں ہے. حج نیک کام ہے جہاد نہیں ہے. عمرہ آپ کرتے ہیں، یہ نیک کام ہے اس میں اجر ملتا ہے لیکن یہ جہاد نہیں جہاد ایک خاص عمل ہے یعنی کفار کے خلاف اسلحہ اٹھانا تو جو بھی مولوی اس زمانے میں کفار کے خلاف اسلحہ اٹھانے کو غلط کہتا ہے وہ غلط وہ خود غلط حدیث میں آتا ہے پگمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الجہاد ما قطر القطر من جب تک آسمان سے بارش برستی رہے گی یعنی قیامت جہاز سرو تازہ اور زندہ رہے گا قیامت تک جہاد جاری رہے گا وسیع کی عالہ سے زمان اور لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یقول اس زمانے میں علماء کہیں گے آپ یہاں غور کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں آپ؟ اس زمانے کے علما یہ کہیں گے لئی سہاد آپ زمانی جہاد اس زمانے کے علما یہ کہیں گے کہ یہ زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے یہ زمانہ جمہوریت کا زمانہ ہے یہ زمانہ ڈیموکریٹ کا زمانہ ہے یہ زمانہ پارلیمنٹ کے ذریعے اسلام لانے کا زمانہ ہے وغیرہ وغیرہ ہے یہ <سؤال> دہشت گردی کا زمانہ نہیں ہے یہ مسلح جد کا زمانہ نہیں ہے افغانیوں کو کیا ملا ہے فلسطینیوں کو کیا ملا ہے الجزائریوں کو کیا ملا ہے سب کو نقصان ہوا ہے کس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ اس حدیث کے نصاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جات کا زمانہ نہیں ہے یہ زمانہ پڑھنے کا زمانہ ہے یہ زمانہ سبق پڑھنے کا زمانہ ہے اور یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے وہ صاف الفاظ میں انکار نہیں کرتے ہیں جہاد کا لیکن جو شخص جہاد کے لیے آنا چاہتا ہے اس کو روکتے ہیں کہاں جاتے ہو تم ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے سبب نہیں پڑھتے ہو اس طرح کے بہانوں کے ذریعے وہ مجاہدین کو اور طالبان کو جہاد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں پیغمبر علیہ اللہ کے ارشاد ہے فمن ادرک غالب کا زمانہ فن زمان, زمان الجہاد تم میں سے جس شخص کو وہ زمانہ ملے وہ جہاد کا بہترین زمانہ اس زمانے کے مولوی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا اس زمانے میں میرے دوستو جہاد کرنا جب دشمن تو آپ کے خلاف شب و روز لگا ہوا ہے ریڈیو ٹیلیویژن اخبار اور ہر قسم کے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہر اعتبار سے آپ کے خلاف لگا ہوا ہے اس زمانے میں آپ کے دوست بھی آپ کے خلاف لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں آپ کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں مدرسوں میں آپ کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں یہ دہشت گرد انتہا پسند ہیں وزیرستان میں جو لڑ رہے ہیں ان کا دماغ خراب ہے یہ اخماک ہے ایک میم ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اس میں مسجد ہے مدرسے تبلیغی مراکز ہے یہ تحریک کے طالبان پاکستان اور یہ حرکت اسلامی ازبکستان اور یہ چند ایک تنظیمیں یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو تباہ کرنا کیا مکے کی تباہی زیادہ خطرناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریعت کی خاطر مکے پر حملہ کیا ہے مکہ تو حرام ہے جس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کیا ہے تو ہم کس طرح پاکستان پر حملہ نہیں کریں گے پاکستان نے جو خیانتے کی ہیں پاکستان میں جو غداریاں کی ہیں پاکستان میں جو ظلم کیا ہے مسلمانوں کے اوپر اور پاکستان کے جو جرائم ہیں مجاہدین کے خلاف انصار مہاجرین کے خلاف افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف یہ ڈھکے چپے نہیں غیر ملکی مسلمانوں کے خلاف یہ غیر ملکی ان کو کہتے ہیں حالانکہ ہم ان کو مہاجر کہتے ہیں مہاجر مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے بیانیں کی ہے وہ سب کو معلوم, معلوم ہے حتیٰ کے پاکستان کے اندر پاکستان کی اپنی بچیاں اور پاکستان کے اپنے بچے پاکستان کے اپنے بیٹے اور پاکستان کی اپنی بیٹیوں نے لال مسجد میں جب اسلام کا نعرہ بلند کیا اور شریعت کا نعرہ بلند کیا تو انہیں بد وقتوں نے انہیں خدیثوں نے, انہی نے ان کو قتل عام کیا ان کی عزتوں کو پامال کیا قرآن کریم کو جلایا اور قرآن کریم کو لیٹرینوں میں بہایا اور مسجد کے اندر بوٹوں کے ساتھ وہ داخل ہوئے اور مسجد کے عزت کو پامال کیا مسجد کے تقدس کو پامال کیا اور مسلمان کے حرمت کو پامال کی ہماری بہنوں کی لاشوں کو حتیٰ کہ انہوں نے آگ میں جلایا ہے کموں کے ذریعے ان بدبختوں نے اور ان شیتانوں نے ہماری مسلمان بہنوں اور ہماری مسلمان ماؤ کی لاشوں کو جلایا ہے اسلام آباد کے رہنے والوں نے اپنی آنکھوں کے مناظر کو دیکھا ہے کہ نالے جو گندے پانی کے نالے ہیں اس کے اندر ہماری بہنوں کی لاشیں تیرتی تھی اور قرآن کریم کے مقدس اوراق کو انہوں نے نالوں کے اندر بہایا ہے لیڈرین کے اندر ڈالا ہے۔ آج جو علماء ان کے خلاف بات نہیں کرتے ان کے اوپر تابعین کا یہ قول صاف آتا ہے افسان کے فانحق شیفان الحق آخرت. حق بات سے چپ رہنے والا آدمی گونگا شیطان یہ گونگے شیطان ہے جو بات نہیں کرتے انہیں گونگے شیسانوں کی وجہ سے آج میں اور آپ ملامت زدہ لوگ ہمیں اشمک سمجھتے ہیں لوگ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان گونگے شیسانوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا آج جو بھی لاش شہداء کی مجاہدین کی وزیرستان میں پاکستان میں افغانستان میں گرتی ہے ان سب کا جواب ان گونگے مولویوں کو دینا پڑے گا اللہ کے سامنے ان گونگے شیطانوں کو ان شہیدوں کا جواب دینا پڑے گا یہ جو ہمارے مراکز میں ہمارے ساتھی ڈرون تیاروں کے حملوں میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ذکر کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں سبق پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان سب کا جواب یہ گونگے شیطان دیں گے جو اپنے آپ افضل سمجھتے ہیں لال مسجد کا قصاص لینا لال مسجد کا انتقام لینا یہ تمام امت پر فرض ہے۔ پھر خاص کر کے آپ حضرات پر جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں آپ حضرات پر جو کہ افغانستان کے رہنے والے ہیں ہم چونکہ سب کے سب ایک امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفیظ اللہ کے سپاہی ہیں ہم ان کے لشکری ہیں ہم ان کے بوجی ہم, ہم امیر المومنین کے طالبان ہم پر افغانستان میں اور پاکستان میں جہاد کرنا فرض آئیں پوری دنیا میں جہاد کرنا ہم پر فرض آئیں لیکن افغانستان اور پاکستان میں جہاد ہم پر مقدم خاص کر کے وہ ہمارے دوست جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو پاکستان کی کمر کو توڑ دینا چاہیے پاکستان کی جو ایک کمر ہے کمر کو توڑنا یہ ضروری ہے اور پاکستان کی کمر اقتصاد ہے اقتصاد اور اس کے بینک مال و دولت پاکستان کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچانا شریف دائرے کے اندر یہ ہماری ذمہ داری اس لیے کہ افغانستان یہ ہماری عمارت یہ افغانوں کی عمارت نہیں دی. یہ مسلمانوں کی عمارت افغانستان کے مسلمانوں نے قربانیاں دی اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے قربانیاں دی قربانیوں کے نتیجے میں افغانستان میں اسلامی عمارت ہے اور اس اسلامی عمارت کو گرانے میں اہم کردار پاکستان کا ہے اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں آپ حضرات پشاور سے کراچی سے لاہور سے آئے ہوئے لوگ ہیں رنگ روڈ میں آپ نے دیکھا ہے رنگ روڈ کے اوپر نیٹو سپلائی کے کانوائے کے کانوائے کھڑے رہتے ہیں. یہ پاکستان پاکستان افغانستان کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اور افغانستان کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں افغانستان کے امیر الممین ہمارا امیر الممین ہے افغانستان کے طالبان ہمارے دوست ہیں اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے یہ قانون آپ جانتے ہیں دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے آپ میرے دوست ہیں آپ کا جو دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہوگا افغانستان کے مسلمان ہمارے دوست ہیں امیر المومنین ہمارے محبوب ہیں اور طالبان افغانستان کے طالبان ہمارے دوست ہیں اور ان طالبان کا دشمن پاکستان ہے چنانچہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کی دشمنی میں ہم اپنے لیے فخر و سعادت محسوس کرتے ہیں پاکستان کی تباہی واللہ العظیم عظیم ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے ہم پاکستان کو تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے. جس طرح انہوں نے افغانستان کو در بدر کیا افغانستان کو تہو بالا کیا افغانستان کو ظلم و ستم کیا اسی طرح ہم پاکستان کو بھی در بدر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اس پاکستان کی حفاظت کی وجہ سے آج افغانستان کے مسلمان اس وقت تاجک ہزارہ اور پشتون میں تقسیم ہو گئے ہیں. یہ سب اے کی کارختانیاں ہیں ایس آئی خدیث کی وجہ سے آج افغانستان کے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں یہی آئی آئی ہے یہی پاکستان ہے جس کی وجہ سے افغانستان میں حق احزاق تشکیل پایا گیا ایک حزب اسلامی ہے ایک انقلاب اسلامی ہے جمیت اسلامی ہے ایک شورۂ نظار ہے نہذت اسلامی ہے بہت ساری مصیبتیں ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے لڑایا پندرہ فروری انیس سو میں روس افغانستان سے نکلا لیکن امن قائم ہو پندرہ فروری انیس سو میں روس افغانستان سے نکلا ہے لیکن اس کے بعد سے انیس سو چورانوے سے سیاف اور ابانی احمد شاہ مسودافت میں لڑتے رہے دس لاکھ سے زیادہ مسلمان اگر روس کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے ہیں تو ان کے خانہ جنگی میں بھی اس کے قریب شہید ہوئے ہیں یا مارے گئے کیوں؟ یہ اس پاکستان کی <تصفح> ہے. اس پاکستان کی متکاری اور اس کی فرک پاکستان جب تک موجود ہے افغانستان میں امن قائم نہیں ہو رہا. یہ بات آپ اپنے ذہن میں لکھ کر رکھیں اپنے دماغ میں لکھ کر رکھیں آپ اس بات. اس لیے کہ کبھی مضبوط ہمسایا مضبوط پڑوسی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا پڑوسی مضبوط ہو جائے گا پاکستان افغانستان کے مقابلے میں ایک طاقتور ملک ہے اور پاکستان افغانستان کے مقابلے میں ایک مضبوط پڑوسی ہے چنا چاہیے یہ مضبوط پڑوسی افغانستان کو کبھی بھی مضبوط ہونے نہیں دے گا آپ اگر افغانستان میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں آپ اگر افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں آپ اگر افغانستان میں شرعی نظام کو بالا اور عالی دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو ختم کرنا ضروری پاکستان میرا وطن لیکن میں آپ کو پاکستان کے خلاف دعوت جہاز دے رہا ہوں کیوں اس لیے کہ اس آیت کا تفاضہ ہے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اس آیت کا تقاضا ہے آبَاهُمْ أَوْ أَوْ أَوْ <عَشِرَصَوًا> اگر سے وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ان کے باپ کی کیوں نہ ہو ان کے بیٹے کیوں نہ ہو ان کے بھائی کیوں نہ ہو ان کے خاندان اور قبیلے والے کیوں نہ ہو وہ ان سے محبت نہیں کرتا پاکستان کے حکمرانوں سے پاکستان کے فوجیوں سے اور پاکستان کے اداروں سے اللہ کی خاطر ہم نے دشمنی کا کی اعلان کیا ہے اور اللہ کے خاطر ہمارا یہ جہاد ان کے خلاف جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا ہماری شہادت سے اور آپ حضرات کی شہادت سے پاکستان کے خلاف شروع ہونے والا جہاد بند نہیں ہوگا انشاءاللہ جب تک پاکستان تباہ نہیں ہو جاتا اور پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ نہیں جاتا اور پاکستان میں بھی اسلامی عمارت کا جھنڈا نہیں لگایا جاتا افغانستان میں امن قائم نہیں ہو جاتا. اس لیے میرے دوستو آپ حضرات جن کی اکثریت افغان نسل سے تعلق رکھتی ہے میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو زندہ کریں جس طرح محمود غزنوی رحمہ اللہ نے احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ نے آ کر کن ہندوستانی علاقوں میں جنگیں کی ہیں آپ حضرات کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ حضرات ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاد کریں سلطان محمود غزنوی رحم اللہ نے ان ہندوستان کے علاقوں پر سترہ بار حملہ کیا کتنی بار سترہ بار حملہ کیا ان کے واقعات میں موجود ہے کہ وہ سترہ بار حملہ کرنے کے بعد تھک گئے اور کمزور ہو گئے تو اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیوار کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ایک چیوٹی ہے ایک چیوٹی ہے وہ چوٹی دیوار, دیوار کے ز! اوپر چڑھتی ہے گر جاتی چڑھتی ہے چڑھتی ہے اس طرح سترہ بار وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدین کی انداز کو آپ دیکھیں یہ چیوٹی جو ہے درد دے رہی ہے سترہ مرتبہ وہ جو ہے چیونٹی اوپر چڑھتی ہے گر جاتی ہے بار جو وہ چیونٹی چڑھ کر چلی جاتی ہے تو محمد غزنوی رحمہ اللہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کے تیاری کرو جلدی تو اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا جنگ ہوئی سومنات کو انہوں نے توڑا اور محمود غزنوی بتن کہلائے جس طرح ہمارے المومنین محمد عمر مجاہد اللہ بامیان کے بتوں کو توڑ کر بچن کہلائے اسی طرح غزنوی صاحب رحمہ اللہ بھی بچکن فروش نہیں بنائے اب تو لوگ مسلمان فروش بن گئے ہیں بت فروشی کو تو چھوڑ دو تو پتھر ہے تو لوگ مسلمان فروش دختر فروش ہے خواہر فروش ہے ثم ناؤزب اللہ میرے دوستوں شاہ عبدالی نے چار مرتبہ یہ لاہور کو اوپر حملہ کیا اور چاروں مرتبہ لاہور کے حاکم کو پکڑ کر وہ کابل لے جاتے تھے وہ لے جا کر کہتے تھے کہ میرے پاؤں کو دو بادشاہ اس کے پاؤں کو دوتا تھا اور پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیتے تھے اتنا ذلیل کیا ان لوگوں نے ان ہندوستان کے حکمران عرآن آج یہی ہندوستان کے حکمران ہیں نام ان کے مسلمانوں کے ہیں لیکن یہ کفار سے بدتر ہیں یہ مرتدین ہے یہ مسلمان نہیں وہ جہاد المرتدین اولا من فطالعین فطال المرتدین اولا من فطالغارین یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ مرتدین کے خلاف جہاد اصلی کافروں کے خلاف جہاد سے افضل ہے امریکیوں کے خلاف جہاد سے بھی انشاءاللہ اللہ پاکستان کا جہاد افضل ہے لیکن وہاں پر بھی بہت سارے افضل درجات موجود ہیں اس لیے کہ آپ امریکیوں کے خلاف بھی لڑتے ہیں لشکر کے خلاف بھی لڑتے ہیں اور ملی اردو کے خلاف بھی لڑتے ہیں وہ بھی یہی چیز افغانستان کا جہاد بھی باشاء افضل ہے پاکستان کا جہاد بھی افضل ہے اس میں کوئی کمی نہیں لیکن چونکہ پاکستان میں موجود ساتھیوں کے لیے میں یہاں بیان کر رہا ہوں اس لیے پاکستان میں موجود ساتھیوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اگر افغانستان کے مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ پاکستان کو ماریں اس لیے کہ افغانستان میں جو تیارے اڑتے ہیں افغانستان میں جو گاڑیاں چلتی ہیں افغانستان میں جو ٹینک بمباری کرتے ہیں افغانستان میں جو فوجی گھومتے ہیں ان سب کی سپلائی اور ان سب کا ایمونیشن ان سب کی امداد پاکستان کے رابطے سوڑتی ہے آپ پاکستان کو کاٹیں پاکستان کو تباہ کریں پاکستان کو برباد کریں انشاءاللہ افغانستان آباد ہوگا اس لیے میرے دوستو اس آیت کے خلاصے میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وطن پرستی کوئی چیز نہیں ہے میں افغانستان کا ہوں میں افغانی ہوں یہ بطور تہار یہ فضیلت نہیں ہے افغانی ہونا فضیلت نہیں ہے پاکستانی ہونا اج اور نہیں ہے یہ قوم پرستی اور قوم پرستی کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں قوم پرستی کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں. یہ عزرک ہے یہ تاجک ہے یہ فارسی ہے اور یہ اردو ہے یہ ہندوستانی ہے یہ فرسو ہے پنجابی ہے کوئی قوم پرستی کا اسلام میں کوئی گنجائش ہے لیکن آج پاکستان میں مسلمانوں کو قوموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پاکستان کے چار سودے ہیں یہ سب قوم پرستی کے اوپر ہے پنجاب پنجابیوں کا ہے صبح سرحد صحیح پیستون خا یہ پٹھانوں کا ہے بلوچستان یہ بلوچوں کا ہے سنگھ یہ سندھیوں کا ہے یہ تو اسلام نہیں ہے قوم پرستی کا کوئی جواز شریعت میں نہیں آج مسلمان اس لیے کمزور ہیں کہ ہم قوم پرست ہیں. ہم اپنی قوم کی باتیں کرتے ہیں نہیں ہم قوم کی باتیں نہ کریں ہم ملت ابراہیم کی باتیں کریں مل لبی کم ابراہیم ہومسلم ہم سب مسلمان ہم سب کیا ہیں مسلمان افغان ہے پاکستانی ہیں بلوچ ہیں پنجابی ہے پٹھانے کیا فرق ہے مسلمان تو ہے سب کا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر ہم اس کلمے میں مخلص ہیں تو ہمیں یہ رنگ نسل اولاد عمر یہ سب چھوڑنا پڑے گا افغانستان کا مجاہد ہے پاکستان کا مجاہد ہے کوئی بات نہیں ہے سب اللہ کے مجاہد ولی اللہ جنوب عصل افغانستان کا مجاہد پاکستان کا مجاہد کوئی فرق نہیں ہے سب مجاہد ہے سب اللہ کے مجاہد ازبیکستان اسلامی حرکت کا مجاہد ہے تحریک طالبان پاکستان کا مجاہد ہے القاعدہ کا مجاہد ہے افغانستان عمارت کا مجاہد ہے فلسطین کا ہے الجزائر کا ہے کشنیا کا ہے سب مجاہد ہم سب بھائی ہم سب ایک مد. ہم سب مسلمان اس لیے میرے دوستوں ہمیں وطن پرستی کا نعرہ چھوڑنا پڑے گا افغانستان پاکستانی باتوں کو چھوڑ دو جہاں بھی آپ کو کافر نظر آتا ہے یا کافر دوست نظر آتا ہے مارو اس, کو اس کے شناختی کارڈ کو مت دیکھو اس کے شناختی کارڈ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے شناختی کارڈ پاکستان کا ہے یا افغانستان کا تذکرہ ہے کوئی فرق نہیں ہمارے جو بھی کافر ہے یا کافر کا دوست ہے اس کو بدل کر جہاں بھی آپ کو ملتا ہے تم ہو جہاں بھی ملے مارو وطن پرستی کی باتیں چھوڑ دو قوم پرستی کی باتیں چھوڑ دو شخصیت پرستی کی باتیں چھوڑ دو فضل و رحمان ہوگا تو کریں گے نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے سیاح ہوگا تو کریں گے نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے ہم <سلام> سیاف ہمیں نہ جنت میں لے جا سکتا ہے نہ جہنم سے <سلام> نکال سکتا ہے فضل الرحمن نہ ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے نہ جہنم سے نکال سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں اللہ کے المومنین جب تک اسلام پر قائم ہے ہمارے لیے قابل احترام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالی ہمیں وہ دن نہ دکھائی جس دن المومنین شریعت انحراف کریں گے ہمارے لیے سب سے پہلے واجب القتل ہوں گے سب سے پہلے ہم ان کو قتل کریں گے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے برحق ہونے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم فرمائے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے امیر المین جن سے ہم نے بیس سال سے محبت کی ہے تقریباً انیس سو چورانوے سے ہم امیر علم کو جانتے ہیں ابھی دو ہے بارہ تقریباً بیس سال ہوا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا انجام بھی ربانی جیسا ہو ان کا انجام بھی سیاح جیسا ہو ان کا انجام بھی اب خان, ان خان رحمانی جیسا ہو نہیں چاہتے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی امیر المومن کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ان کی جسم کی حفاظت فرمائے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائے ہمیں دعا کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارے لیے عزت ہمارے سر کا تاج ہم ان کے لیے اللہ کے رضا کے اللہ کے رضا کے خاطر امیر المومن کو کچھ کرنا چاہتے ہیں امیر المومن اگر ہم سے راضی ہوں تو انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اس لیے کہ ہم نے ان کو اللہ کا نائب سمجھا ہے یہ جو امام ہوتا ہے امیر ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے زمین پر اور امیر المومنین کو ہم اللہ کا نائب سمجھتے ہیں زمین پر اللہ تعالی کا نائب ہے تو ہم امیر الممنین کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتے ہیں اور امیر المومنین کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے ہمیں پاکستان اور افغانستان میں تفریق کیے بغیر اسلحہ اٹھانا پڑے گا افغانستان ہے پاکستان ہے کیا فرق مارو ہر طرف جام ہی مار سکتے ہیں خاص کر آپ حضرات اردو زبان جانتے ہیں آپ حضرات پاکستان کے ماحول کو اچھی طرح سمجھتے ہیں پاکستان کی طبیعت کو سمجھتے ہیں پاکستان میں آپ حضرات اچھی طرح کاروائی کر سکتے ہیں تو آپ حضرات کے لیے افغانستان کے بجائے پاکستان میں یاد کر زیادہ بہتر ہے یہ فرق چھوڑ دینا چاہیے کہ افغانستان ہی پاکستان ہے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے ہم الحمدللہ امیر المومنین کی عمارت کو افغانستان سے پھیلا کر پورے ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں اور پورے ہندوستان میں ہم اسلامی عمارت قائم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے پاکستان کو ختم کرنا ہوگا یہ جو چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان سب کو ختم کرنا پڑے گا قوم پرستی وطن پرستی شخصیت پرستی ان تمام چیزوں کو چھوڑو جب تک ہم ان بتوں کو نہیں چھوڑیں گے بوتوں کو نہیں توڑیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس طرح ہم آگے نہیں جا سکتے مسلمان ہے بس وفاداری ہے قربانی ہے بس آگے جا رہے ہیں بلال ہی ہے سلمان فاطقی کوئی بات سلمان ایران کے رہنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان سلمان ہمارے خاندان کا آدمی ہے ابو جہب آب آپ علیہ السلام کا چچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ سب بچے اور ابو جہل کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پیراؤں اس امت کا کاؤں تو یہ قوم پرستی کی باتیں آپ چھوڑیں ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے کہ ہم قوم پرستی کے ناروں کو چھوڑ دیں صرف اور صرف اللہ کے لیے دوستی ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے دشمنی یہاں پر اس آیت کے آخر تک پہنچا دیتا ہوں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ لکھا ہے وَلَوْ آبَاهُمْ کہ ابو عبیدہ بن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو بدر میں قتل کیا, کیا اور اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا میں نے آپ کو کئی بار دیکھا جنگ کے میدان میں لیکن میں سوچتا تھا کہ اپنے باپ کو کیسے قتل کرو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں دیکھتا تو تمہیں قتل کر دیتا او بکر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ تصور ہمارے میں ہے کہ وہ بہت زیادہ نرم دل تھے اور بہت زیادہ مہربان تھے ہاں وہ نرم سے مہربان تھے لیکن اللہ کے لئے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے او اخوان مساط بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا ابو عظیم مساط بن عمیر رضی اللہ عنہ نے خود اس کو پکڑ کر انصار کے حوالے کیا اس کو پکڑو اس کی ماں بہت مالدار ہے تمہیں بہت پیسہ دی تو اس وقت ابو عزیز نے کہا کہ تم کیسے بھائی ہو مجھے پکڑ کر دشمن کے حوالے کرتے ہو تو مصاد بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ انصار میرا بھائی ہے تم میرے بھائی نہیں ہو بات عقیدے کی ہے میرے دوست بات نظریات کی ہے بات فکر و نظر کی ہے خون اور رشتے کی نہیں ہے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں لیکن اسے تم میرے بھائی نہیں ہو یہ میرا بھائی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو والیوں کے بارے میں یہ کہا کہ جو جس کا رشتے دار ہے وہ اپنے رشتے دار کو قتل کرے اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا ایک کٹبکی فلو بلولی اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ جو شخص اس عقیدے کا حامل ہوگا نہ باپ کو نہ بھائی کو نہ بیٹے کو نہ خاندان کو نہ وطن کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرے اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہے کہ کس وقت کی کلو ایمان مانتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان مان اب آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ افغانستان میں ملے اردو میں میرا بھائی اور میرا چچا ہے بس بیان سب کچھ اسی بارے میں ہو رہا ہے آپ کا بھائی یا چچا ہے یہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو آپ کے سامنے ہے وہ کہ اردو میں اس کو قتل کرو یہ خون کے رشتوں کو مت دیکھو کہ یہ میرے ماں سے پیدا ہوا ہے میرے باپ سے پیدا ہوا ہے نہیں ہمارے لیے اہم بات جو ہے وہ اسلام ہے مسلمان ہے نظریہ ہے عقیدہ شریعت ہے ملیمان اس کچھ نہیں وقت آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس درجے کے مسلمان ہیں اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس درجے کا مومن ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس کے اندر یہ عقیدہ ہوگا اس کے دل پر میں نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور نقش جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے اسے کچا نہیں جاتا وہ ادہ ہوں میروہ انہیں اور جس کے اندر یہ عقیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کی مدد کرے گا اس کو ڈر لگے گا کہ اپنے بھائی کو کیسے پتل نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا خاص رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے گا هم جنات من تحت اور اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں اس کو داخل کرے گا شہید ہو